بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری ویسرلی وحلل وحل من ملسانی یفقہ کولی آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ صورت العام آیت نمبر پینتالیس سے پچاس تک پڑھیں گے سب سے پہلے ان آیات کی مختصر تفسیر پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء لفظ ترجمہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جہلیت کے لوگ کچھ چیزیں تو کھا لیتے اور کچھ سے نفرت کرتے ہوئے نہیں کھاتے تھے تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا اپنی کتاب کو نازل فرمایا اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے اور جسے اس نے حرام قرار دیا وہی حرام ہے اور جس سے اس نے سکوت فرمایا یعنی خاموش رہا نہ اس کی حرمت کا بتایا نہ اس کی حلت کا بتایا وہ قابل معافی ہے پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہی والی آیت ایک سو پینتالیس صورت انعام کی آیت تراوت کی کہ على میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو میری طرف وہی کی گئی ہے اس میں کیا ہے کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا میں اس وہی میں جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون مردار سے مراد ہر وہ جانور جو اللہ کا نام لے کر زبہ یا شکار نہ کیا گیا ہو بلکہ خود بخود مر گیا ہو اس کے متعلق پیچھے آپ نے صورت انعام میں بھی پڑھا پھر اس کے بعد اودمن یا خون جب بہ جائے چاہے زندہ کا ہو یا زبیحہ کا ہو وہ حرام ہے البتہ دو خون اس سے مستثنا ہے کلیجی اور دلی یہ حلال ہے حدیث میں اس کی اس کا اس سسنا آتا ہے اسی طرح اولامہزیر خنزیر کا گوشت وہ گندگی ہے یعنی صحت کے لحاظ سے بے شمار بیماریوں کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہی برا جانور ہے اور بے غیرتی میں بدترین جانور ہونے کی وجہ سے کھانے والوں میں اس کی تاثیر کی بنیاد پر مانوی طور پر سراسر گندگی ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ لاچار ہو جائے مجبور ہو جائے بے بس ہو جائے مرنے کے قریب ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں جو وہ کھا سکے اپنی جان کی حفاظت کر سکے تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ حرام چیزیں کھا سکتا ہے لیکن شرط وہی ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے بس کھائے نہ کہ خواہش نفس کے لیے اور ذائقے اور مزے کے لیے ظفر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہود پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا کل ظفر اس سے مراد ہر وہ جانور اور پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں جیسے اونٹ بطخ گائیں اور بکری وغیرہ ان تمام جانوروں کا گوشت یہود پر حرام تھا ان کے لیے انہی جانوروں کا گوشت حلال تھا جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں پنجے کھلے ہوں اور وامن البری الغنم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے گائے اور بکری کا گوشت بطور خاص حلال کر دیا گیا تھا صرف ان کی چربی حرام کر دی گئی تھی وامن البریول غن حرمن علم شہم ہوا بکر اور غنم ان کے لیے حلال تھا لیکن ان کی چربی حرام تھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ ثمرہ نے شراب بیچی ہے تو انہوں نے فرمایا اللہ سمرا کو تباہ کرے کیا اسے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہودیوں پر لانت کرے کہ ان کے لیے چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تھا انہوں نے انہیں پگھلایا اور فروخت کر دیا یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال مکہ میں فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ اور اس رسول نے شراب مردار خنزیر بتوں کی سے منع کیا ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول مردہ جانوروں کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کیونکہ اس سے خالوں کو چکنائی لگائی جاتی ہے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ حرام ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے ان کے لیے جب چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور بیچ دیا پھر ان کی قیمت کھا گے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک ہم نے انہیں اس تنگی اور مصیبت میں ان کی شرارت بغاوت اور احکام الہی کی مخالفت کی وجہ سے مبتلا کیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی سرکشی کی وجہ سے کتنی ہی ایسی چیزیں تھیں جو ان کے لیے حلال تھی لیکن حرام کر دی گئی ف ان کا زب کا فکر رب کمزور رحمت مواسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اعلان کر کے کہ دیں کہ تمہارا رب رحمت وسیع رحمت کا مالک ہے ولا یورس انل کومل مجرمین یاد رکھو اگرچہ وہ وسیع رحمت والا ہے لیکن اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ عذاب یعنی سزا کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی تما کرے اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیاقول اللہ اشرک اللہ اشرکنا ولابا اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ گمراہ ہیں ایک تو یہ مشرک ہیں ایک تو یہ کافر ہیں اوپر سے الزام اللہ پہ لگاتے ہیں کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شریک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ کسی کو اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی مشرک نہ ہوتے اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی باتیں ہیں پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہم کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کی آرزویں ہیں ان کی خواہشیں ہیں ان کا زن ہے یہ اٹکل دوڑاتے ہیں ان کو علم نہیں ہے یہ بے علمی کے بنیاد پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کل فلی اللہ البالغا کہہ دیجئے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے اللہ نے اپنے انبیاء کو بیچا تاکہ تم انبیاء کی باتوں کو مانو مانا تم نے نہیں اور الزام اللہ پہ لگاتے ہو جسے جس اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے جس گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے کل ہلوم شہدا اکم الدین ان اللہ ہر رحدا اس آیا مبارکہ میں مشرقین کو لاجواب کرنے کا ایک اسلوب اختیار کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ اپنے گواہوں کو پیش کرو کہ واقعی اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جنہیں تم حرام سمجھتے ہو حالانکہ اللہ جانتا ہے ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں یہ تو گمراہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں آپ ان کی خواہشات کے مطابق نہ چلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات پہ نہ چلیں ان لوگوں کی بات نہ مانیں جیسے یہ کہتے ہیں ویسے نہ کریں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے دور میں ہم نے اللہ کے اس قرآن حکم کو بلا دیا ہے جیسے یہودی جیسے ایسا اشارہ کرتے ہیں ہم ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مشرقوں کی کافروں کی نفرت پیدا فرمائے اپنے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر چلنے کی انہی کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے لا اجدو نہیں میں پاتا فیما اس میں جو اوہیا وہی کی گئی ہے اللہ میری طرف محرمن کوئی چیز حرام اللہ من کسی کھانے والے پر یا تام جسے وہ کھائے اللہ مگر این یکونا یہ کہ وہ ہو مئی مردار او دمن یا خون بہایا ہوا ہاں مردار خون حرام ہے یا بہایا ہوا خون حرام ہے او لحم خنزیر یا گوشت سور کا فن نہ ہو پس یقین وہ رج پاک ہے او فسکن یا وہ وسک ہے اللہ کہ نام پکارا گیا ہو لی اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا بھی اس پر غیر اللہ کے نام کے پہ جو چیز ذبح کی جاتی ہے یا غیر اللہ کے نام پہ جو چیز قربان کی جاتی ہے غیر اللہ کے لیے جس کی نظر و نیاز دی جاتی ہے وہ چیزیں بھی حرام ہیں فمن استرا تو جو شخص لاچار ہو جائے غیر باغن لیکن شرط کیا ہے کہ غیر رباغ نہ ہو سرکش ولا عاد اور نہ حد سے گزرنے والا فعن نہ تو بے شک آپ کا رب غفور ان بہت بخشنے والا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے والدینہ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہر ہم نے حرام کیا تھا کل ذفور ہر ناخن والا جانور ومن البکری اور گائے میں سے والغنم اور بکری میں سے ہر ہم نے حرام کیے علیہم ان پر شہم ہوما ان دونوں کی چربیاں اللہ مگر ماں جس کو حملت اٹھایا ہوا ہو ظہور ان دونوں کی پیٹھوں نے اول یا آنتوں نے یعنی ان کی پیٹھوں پہ یا آنتوں میں جو چربی لگی ہو وہی بس ان کے لیے حلال تھی باقی حرام تھی او یا مختلطہ جو ملی ہو بازمین ہڈی کے ساتھ یہ ہم, ہم نے سزا دی انہیں بھی بغیم ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ ان لسوادکون اور یقیناً ہم البتہ سچے ہیں فَإِن کا ذبو کا پھر اگر وہ جٹلائے آپ کو فکل تو آپ کہہ دیجیے رب کم تمہارا رب زو رحمت واسی آ وسیع رحمت والا ہے وَلَا یو ردو اور نہیں پھیرا جاتا بس اس کا عذاب قوم المجر ان القوم مجرم قوم سے سیقول اللہ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اشرک کو شرک کیا لو شا اللہ اگر چاہتا اللہ ماں اشرک تو نہ ہم شرک کرتے ولا آبا اونا اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے من منش ان کوئی چیز بھی کدا کا اسی طرح کزا بلدینہ جٹلایا ان لوگوں نے جو من قبل ہم ان سے پہلے تھے حتہ یہاں تک کہ ذاکو بسنا انہوں نے چکھا ہمارا اصاب کل کہہ دیجیے ہلو اندو کیا ہے تمہارے پاس من و کچھ علم فتوخر جولنا تو تم نکالو اس کو ہمارے لیے اگر تمہارے پاس کوئی واضح ٹھوس ثبوت ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اللہ نے واقع ہی یہ چیزیں حرام کی ہیں جن کو تم حرام سمجھتے ہو تو وہ دلائل ہمارے سامنے لے کے آؤ ان تبیونا نہیں تم پیروی کرتے اللہ دن مگر گمان کی بنا ان انتم اور نہیں ہو تم اللہ مگر تخرسون اٹکل پچو کرتے قل کہہ دیجئے فلی اللہ بس اللہ ہی کے لیے ہے الحڈ جت دلیل کامل دلیل محکم فلو شاء پھر اگر وہ چاہتا اللہ البتہ ضرور ہدایت دے دیتا تم سب کو کل کہہ دیجئے حل تم لے آؤ شہدا اپنے گواہ اللہ دینا وہ جو یشونہ گواہی دیں ان اللہ یہ کہ اللہ نے حرم حرام کیا ہے ان کو اگر تم واضح دلائل نہیں لا سکتے تو کم از کم تم ان گواہوں کو لے آؤ جو گواہی دے سکے کہ واقعی ہی یہ چیزیں حرام ہیں ف ان شاہدو پھر اگر وہ گواہی دے فلاں تشہد تو آپ نہ گواہی دینا ان کے ساتھ ان کا کیا پتا کافر کو کس بات کا خوف ہے اگر وہ جھٹھی گواہی دے دیتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی ولا تتبی اور نہ آپ پیچھے چلیں احواللدینہ ان لوگوں کی خواہشات کے جنہوں نے قذبو جھٹلایا بی آیاتنا ہماری آیات کو واللدینہ اور نہ ان کے جو لا یؤمنونہ نہیں ایمان لاتے بالآخرت آخرت پر وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین